آپ, آپ ان مسلمانوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے اللہ جل شاہ گرا آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے